حال ہے کہ کزائ عمری پڑھنے کا برائے مہربانی طریقہ بتائیے کس طرح پڑھی جاتی ہے شکریہ جی روز سسٹر مسئلہ یہ ہے کہ جتنی عمر میں نمازیں کبا ہوئی ہیں ان کو ادا کیا جائے جس طریقے سے کر سکتا ہے آدمی روز کی ایک نماز پڑھ کے روز کی پانچ پڑھ کے روز کی سو پڑھ کے جتنی پڑھ ہیں اور جب مکمل ہو جائیں تو نفل پڑھ کے اللہ کے حضور عرض کرے باری تعالی میں نے مجھ سے یہ نمازیں قدا ہو گئی تھی میں نے ادا کی ہیں وقت پر نہیں کر سکا تو ان نمازوں کو قبول فرما اور جو لیب کی ہے ان کو تو معاف فرما دے تو یہ ماہ رمضان کے آخر جمعہ میں یہ نفل پڑھ کے آدمی دعا کرے تو اللہ جل کریم اس کی نمازوں کو قبول فرمائے اور جو لیٹ ہوئی ہے اس کی کمی کتائی کو ماں فرما دے گا یہ اس کا طریقہ ہے یہ جو ہے کہ صرف سال کے بعد صرف چار نفل پڑھ کے آدمی سمجھے کہ میں نے پوری عمر کی نمازیں ادا کر لی تو یہ صحیح نہیں ہے بلکہ نمازیں ادا کرنے کے بعد نفل پڑھے تو پھر وہ اس کو قزائے عمری کہتے ہیں جی حسین انڈر اسکور الیون بھائی تشریف لائن